اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر 22 القيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله القيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت القيس کئی جس کے معنی ہوتے ہیں دانا اقل من ہوشیار سمجھدار یہ سارے کے سارے معنی القئی کہیں کہ من دانا سمجھدار ہوشیار من وہ شخص دانا نفس دانا کے معنی ہوتے ہیں جانچنا ویسے لفظ دانا یا دین جو مادہ ہے اس کا مانا ہوتے ہیں بدلا دینے کے جیسے کہا جاتا ہے کما تدین جیسے تم کرو گے ویسے تمہارے ساتھ کیا جائے گا یعنی جیسے تم بدلا دو گے ویسے تمہیں بھی بدلا دیا جائے گا کمات دیندان عربی کا مقولہ ہے تو دانا یا دین ہو اس کا مانا ہوتے ہیں بدلا دینے کے تو جو اپنے نفس کو بدلا دیتا رہے اپنے نفس کو جانچتا رہے جانچنا جاننا دانا دینا لما بعد الموت موت عاملہ کے معنی ہوتے ہیں کام کرنا بعد الموت موت کے بعد کے لیے و عاجز عجز کیا معنی ہے عاجز جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جو کسی کام پر قدرت نہ رکھتا ہو عاجز ہو لیکن یہاں پر چونکہ الکئیسو قبل مقابل آیا ہے جی جی العجو کے معنی ہوتے ہیں عاجز جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یا کسی اور لفظ کا آپ پوچھ رہے ہیں دوبارہ اگر عجزوں کا ہی پوچھ رہے ہیں تو عاجز عام اردو میں جس طرح استعمال ہوتا ہے کہ فلاں آدمی بہت زیادہ عاجز ہے یہی معنی ہوتے ہیں کہ وہ کسی کام پر قادر نہیں ہے قدرت نہیں رکھتا تو والعاجز لیکن چونکہ یہاں پر العاجز و الکیسو کے مقابلے میں ہے تو لہٰذا جو معنی ہم الکیسو کا کریں گے اس کی ضد کے معنی یہاں پر کریں گے الحاجو کا معنی ہم کریں گے بے بیوقوف سے غافل سے ٹھیک ہے جی جیسے محدثین نے الحاجو کے معنی الغافل سے کیے ہیں الفلید بے وقوف ٹھیک ہے یہ سمجھدار عقل مند تو اس کے مقابلے میں العاجز، ای البلید الغافل یعنی بے وقوف اور غافل من اتبع انف اتبع یتبع یہ باب افعال سے اکرم یقرموں کی طرح ٹھیک ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تابے کرنا اور اتباعیت طبیو ٹھیک ہے باب افتعال سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے منت تباہ نقسہو لیکن زیادہ جو پڑھا جاتا ہے وہ باب افعال سے ہی پڑھا جاتا ہے لہذا آپ اس کو من ات بقسہ ہی پڑھیے گا ٹھیک ہے اتباہ کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں باب افتعال سے من تباہ نقسہو لیکن آپ نے کیا پڑھنا ہے من ات بقسہ باب افعال سے اتباط اتباہن اکرم یوکرم جیسے آپ پڑتے ہیں تو جو کیا کرے تابیداری کرے اتباع کرے فرما برداری کرے نقسہ اپنے نفس کی ہوا اپنی خواہشات کی نقشہ ہوا اپنے نفس کی خواہشات کی یعنی جو من نے چاہا وہ کر ڈالا جو دل میں آیا وہی وہ کر ڈالا وہ تمنا اللہ تمنا یا تمنا باب تفاول سے اس کے معنی ہوتے ہیں تمنا کرنا آرزو کرنا امید لگانا اللّہ اللہ پر اب ہم پہلے اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں لفظی معنی آپ کے سامنے آ چکے الکو مندانا بادل موتی ویزو منفس و تمنا اللہ ترجمہ الکئی سمندانا نفسہ عقل مند آدمی وہ ہے ہوشیار آدمی وہ ہے سمجھدار آدمی وہ ہے مندانہ نفسہ جو اپنے نفس کو جانچتا رہے جو اپنے نفس کو جانچے امتحان لے اس کا بدلہ لے وہ عام لا بادل اور موت کے بعد کے لیے اعمال کرے یہ کون ہے سمجھدار آدمی ہے جو کبھی کبھی اپنے نفس کو جانچتا رہے اس کا امتحان لیتا رہے اس کے خلاف کرتا رہے اس کو اس کی برائیوں کا بدلہ دیتا رہے والعاجز من اتبع انف اور بے وقوف انسان عاجز انسان قافل انسان وہ ہے اتبع انف صہو جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے من اتبا جو اتبا کرے پیروی کرے نفسہ ہوا اپنے نفس کی خواہشات کی و تمنا اللہ اور اللہ تعالیٰ پر امید رکھے و تمنا اللہ اللہ تعالیٰ پر امید رکھے کیا معنی ہے حدیث کا کیا مطلب ہے سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو جانچتا رہے بار بار اس کا امتحان لیتا رہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ سے غافل ہو گیا ہو اللہ کا نافرمان بن چکا ہو اور ساتھ ساتھ میں کیا کرتا رہے موت کے بعد کے لیے اعمال کرتا موت سے غافل نہ رہے بلکہ اعمال کرتا رہے جو ہمیشہ سے اس کو کام آئیں گے موت کے بعد بے وقوف انسان کون سا ہے جو پیروی تو اپنی خواہشات کی کرتا ہے اس کے دل نے چاہا حرام کھانے کو کھا لیا رشوت کو دل چاہا رشوت لے لی سود کھانے کو دل چاہا وہی معاملات کر ڈالے شراب پینے کو دل چاہا شراب پی لی جنا کرنے کو من چاہا جنا کر ڈالا جو جو من میں آیا وہ کر ڈالا لیکن ساتھ ہی کیا کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ تو بخشنے والا ہے وہ تو مہربان ہے کرتا تو گنا ہے صبح سے شام تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اس کا ہر ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہے لیکن عجیب انسان ہے کہ پھر بھی امیدیں کس سے لگائے ہوئے ہیں کہتے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے بخشنے والا ہے لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ضرور بخشنے والا ہے کیا پتا کہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف نہ کرے اس کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے تو اس لیے ہونا کیا چاہیے امیدیں نہیں آج کل ہمارے یہاں کیا ہے یہی ہوتا ہے حرام کھائیں گے کتنے سارے لوگ آ جاتے ہیں اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں وہ جب بس ضروریات ہیں کیا کریں کرنا پڑتا ہے رشوت لے لیتے ہیں تو اللہ بڑا غفر رحیم ہے بخش دے گا سود لیتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے رسول اللہ بڑی اور تھوڑے سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میں معاف فرما دیں گے کہ ہم مجبور ہیں ٹھیک ہے مجبوری کا علاج یہ نہیں ہے کہ سود لیا جائے حرام کھایا جائے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود رہیں کھولتے ہیں میں یت اللہ یا جال مخرجہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے مِن لَا اور وہاں سے انسان قریض قطع کرتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے صرف شاعری اسباب پر نظر ہوتی ہے صرف یہی دیکھ لیا جاتا ہے کہ پیسہ آتا ہوا نظر آتا ہے حرام کے راستوں میں ناجائز راستوں سے صرف یہ نظر آتا ہے کہ پیسہ زیادہ ہو رہا ہے بڑھوتری ہو رہی ہے یاد رکھیے گا قسم کھا کر کہتا ہوں پیسہ بہت بڑھ جائے گا ناجائز ذریعوں سے لیکن گنتی میں بڑھ جائے گا کبھی وہ پیسہ نفع نہیں دے گا سکون نہیں دے گا گھر رقم سے بڑھ جائے گا بہت اچھا محل بن جائے گا بہت اچھی سواری سفر کو مل جائے گی لیکن سکون نہیں آئے گا بیماریاں گھر کا رخ کریں گی پریشانیاں گھروں کا رخ کریں گی گھروں میں لڑائی جھگڑا فساد ہوگا ذرا دیکھیے تو صحیح ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک انسان اس کے پاس دنیا کی تمام تر راحت ہوتی ہیں اس کے پاس اتنا مال ہوتا ہے وہ طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے طرح طرح کی آسائشیں اس کو مہیا ہوتی ہیں اس کی بہت اعلیٰ اور بہت اونچی بلند عمارت میں وہ رہتا ہے اور ہر یعنی جو بھی دنیا کی جتنی بھی آسائشیں اس کو میسر ہوتی ہیں لیکن وہ سکون سے پھر بھی نہیں سو پاتا سکون سے وہ کھا بھی نہیں پاتا سکون سے وہ کسی چیز کو پی بھی نہیں سکتا لیکن اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے جس کے پاس نہ رہنے کی جگہ نہ سونے کی جگہ نہ اس کے پاس بستر نہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ لیکن وہ بڑی پرسکون زندگی گزار رہا ہے دن بھر مزے سے گھومتا پھرتا ہے اور رات کو آ کر روڈ کی ایک سائیڈ پہ فٹ پاتھ پہ بڑی گہری نیند سو جاتے اور بڑے مزے کے کراٹے لے رہا ہوتا ہے یہ کیا فرق ہے ایک کوئی اتنا سکون حاصل ہے لیکن باوجود اس کے کہ اس کے پاس